أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وهمزه ونفثه ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ان انزلنا اليك الكتاب یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بالحق حق کے ساتھ ناصبی ماں اراک اللہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ کو سکھلایا ہے والا تکل خاینی نا اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والے نہ بن جائیں جمع ترمزی میں اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بشر بشیر اور مبشر یہ تین بھائی تھے بشر بشیر اور مبشر جو اوبیرک یا ترما بن اوبیرک کے بیٹے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو بشر تھا بشیر تھا اس کی کنیت ابو ترما تھی بہرحال یہ لوگ مدینے کے قبیلہ بن و سے اپنا بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے بن ظفر قبیلہ تھا مدینے کا اس سے تعلق تھا ان کا بشیر جو تھا ان میں سے وہ سب سے بدتر تھا سب سے برا وہ ہجبیا اشعار کہتا ہجب والے یعنی کہ مزمت والے اور نام دوسروں کے لگا دیتا تو مسلمانوں کی مذمت کے اشعار خود کہہ کر دوسروں کے نام لگا کے فساد بھی پا کرتا منافق تھا یہ. یہ بہت غریب اور فاقہ زدہ لوگ تھے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا رفا بن یزید کے یہ لوگ ہمسائے تھے شام سے ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا غلہ لے کر اناج لے کر تو اس میں سے رفاع بن یزید نے ایک بوری میدہ خریدا میدہ اب ہوتا یہ تھا کہ مدینے کے لوگ آٹا کھاتے تھے میدہ نہیں کھاتے تھے عام طور پہ جو میدہ ہوتا تھا وہ گھر, گھر کے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال کے رکھ لیا جاتا تھا تو اس نے کیا, کیا میدے کی بوری خریدی اور اسے اپنے اسلحہ سٹور میں محفوظ کر دیا جہاں اس نے اپنا اسلحہ رکھا ہوا تھا رکھے ہوئے تھے وہاں پر اس نے رکھ دیا اناج کی جگہ پر اناج ہو تو وہ اناج کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اب ویپن سٹور میں کون آٹا لینے کے لیے جائے گا تو یہ ایک محفوظ کرنے کا اس کا ایک انداز تھا ور اس نے اپنے اس اسلحہ اسٹور میں اسلحہ کے ساتھ اس میدے کی بوری کو بھی رکھ دیا کہ جب کبھی درست پڑے گی تو دیکھ لیں گے تو اب کیا ہوا کہ اوبیرک کے ان بیٹوں نے سٹور میں نقب لگایا اور وہ میدا چوری کر لیا اسلا بھی ساتھ اٹھا لیا چوری کر لیا یہ فکا کا سلوک تھے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو اب انہوں نے کیا کیا جب کھانے پینے کا سامان آ گیا تو انہوں نے آگ جلائی کھانے پکانے لگ گئے اچھا جب صبح ہوئی تو رفاعہ نے اپنے اسلحہ کے سٹور میں نقب لگانے اور میدہ چرانے کی جو بات ہے وہ اپنے بھتیجے کا بن نعمان کے ساتھ کی اب تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ بن اوبیرک نے رات آگ جلائی تھی ظہری بات ہے کچھ پکانے کے لیے آگ جرائی ہوگی تو ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں تو پھر آگ انہوں نے کیسے جرا تو یہی شک گزرا کہ رفا کے میدے سے ہی انہوں نے کھانا وغیرہ تیار کیا ہوگا تو اس لیے انہوں نے آگ جرائی خیر بنویرک کا جب یہ راز فاش ہوا تو انہوں نے چوری کا اصلہ اور وہ دوسرا سامان جو بھی تھا میدہ وغیرہ وہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا اب یہ ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا وہ اٹھا کے یہودی کے گھر پھینک دیا ان کے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی پہنچ کر کیا, کیا کہ شکایت کی رفاع بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے ایک گھر والوں پر جو ایماندار اور نیک لوگ ہیں ان پر چوری کا الزام لگا دیا قطع کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے بلا دلیل نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مسروکہ سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے کیونکہ پھینکا تھا پراپے بھی کر دیا تو اس پر یہ آیات ناگرک میں اس میں اللہ تعالی نے معاملے کی حقیقت کھول دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جرم تو بنو بیرک کا تھا لیکن مجرم یہودی کو بنا دیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنا نہیں تھا یہ بنو بیرک اپنے تھے ظاہری مسلمان تھے چاہے مجم سے یہ منافق بھی تھا بہرحال ظاہر تو اسلام کیا ہوا تھا کہ اپنوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر بہت بڑا دھبا آ سکتا تھا تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نادل کی انا انزل نے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نادر کی ہے لتحكم الناس اللہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا اور دکھایا ہے ولاق تقل عینی نہ اور خیانت کرنے والوں کی خاطر آپ جھگڑا نہ کریں اس سے مراد یہ تھا کہ جو ابیرت کے بیٹے ہیں آپ ان کی حمایت نہ کریں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالی کو یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ولا تق الخا عینی نہ بس اللہ اور اللہ سے بخشش مانگیے ان اللہ کا نخور اور یقین اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی نہایت بخشنے والا نہایت مہربان ہے یعنی جو حمایت آپ نے کی اس کی مغفرت طلب کریں تو ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے اللہ تعالی سے بخشش طلب کریں ان گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ان سے چلو گنا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا گنا معاف کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتا یہ آج کا جو وکالت کا سلسلہ چلتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے وہ بندہ خود اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا تو تیز ترار قسم کا وکیل وہ لیتا ہے اور کادی کے سامنے اس کو کھڑا کر دیتا ہے وہ اپنی باتوں کے سہارے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے اب قادی فیصلہ کرنے والا اس نے تو بات سن کر ہی فیصلہ کرنا ہے تو جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی خبردار کیا فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں دوسرے کی نسبت زیادہ تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق اس کا نہیں وہ حق دوسرے کا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اس کی مرضی وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے اس کے حق میں کسی بھی چیز کا فیصلہ کیا ہے وہ چیز اصل میں آگ کا ٹکڑا ہے چاہتا ہے لے لے چاہتا ہے تو چھوڑ دے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں واضح کر رہے ہیں کہ چرب زبانے کی وجہ سے اور زیادہ تیز ترار ہونے کی وجہ سے بس اوقات باطل وہ حق محسوس ہونے لگتا ہے فیصلہ صحیح نہیں ہو پاتا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے لیکن تم بھی اللہ سے ڈرو فیصلہ کروانے والے ہیں وَلَا تُجادل عَنِ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں ان اللہ حب من قان خوانہ یقینا اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن اور سخت گناہ ہو مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے در حقیقت انہوں نے سب سے پہلے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے دوسروں سے خیانت کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ سے خیانت کر چکے ہیں کیونکہ دوسروں کو دگا پہنے دینے والا پہلے اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اپنے آپ کو دگا دیتا ہے پھر وہ دوسرے کو دھوکا اور دگا دیتا ہے یستخفون من الناس یہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ من اللَّهِ اور وہ اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے اللہ سے نہیں چھپتے وَهُوَ مَعِهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَعَلَى يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ جب وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں رات کے وقت ما لا یاردا من القول اس چیز کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو اقان اللہ ما یلون اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے احاطہ کرنے والا ہے اس کو گھیرنے والا ہے یعنی کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنے میں لوگوں سے چھپتے ہیں گنا کرنے کے لیے لوگوں سے چھپ کر گنا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں نہ چھپتے جب وہ گنا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے رات کی گھڑیوں میں نامناسب کاموں کے لیے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ گئے اللہ تعالی سے نہیں چھپے یہ جو بیماری ہے نا موبائلوں کی نوجوان نسل آج کل سردیوں کا موسم رضائی میں منہ دیا کمبل کے اندر اور بس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر سب کے سامنے سب سے چھپے ہوئے جو مرضی نکالی جائیں پڑی جائیں دیکھتے جائیں سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ گئے نہیں اللہ تعالی سے تو نہیں چھپے نا اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اسے نہیں چھپ سکتے يستخفون من الناس تخوین والا من اللہ وهو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ اس طرح کا گنا والے کام کریں جن سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا تو ان کو اللہ سے درنا چاہیے ہا ان تم ہا جادلتم اجادل تم الحیات دنیا سنو تم پھر وہی ہو کہ تم نے ان کی طرف سے جھگڑا کیا ہے دنیاوی زندگی میں فمید اللہ یوم القیامہ تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا ام یقون و علیہم وکیلا یا کون ان پر وکیل بنے گا ان کی وکالت قیامت کے دن کون کرے گا یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اوبیرک کے بیٹوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے ان کی طرف سے وکالت کر رہے تھے آج بھی لوگ دیدا دانستہ جانتے ہوتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی غلط کام میں بھی دوسرے کی وکالت کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کبھی پیسے کی لالچ میں کبھی خاندان اور برادری کی وجہ سے کہ جی کبھی یاری دوستی میں چاہے اپنے بندے نے ظلم کیا بس ٹھیک ہے ہمارا کچھ لگتا ہے نا لہذا دوسرے پک رائے کر میں کیا قیامت کے دن اللہ تعالی سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے ان کی طرف سے کون اللہ کے سامنے وکالت کرے گا پمیا مرسو ان نفسا ہو اور جو کوئی بھی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے ثم یس تغفیر اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے یلہ غفور اللہ رحیم آ تو وہ اللہ کو بےحد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی گناہ کر لے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وہ لوگ جب کوئی بے حیائی والا برائی والا کام کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے تو اس آیت میں ہر قسم کے گناہوں کے برے نتائج سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا گیا کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو ظاہری بات ہے گنا کا نتیجہ برا ہی نکلنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اب اس کے لیے گناہ آخر انسان ہے اس سے سرزد ہو گیا تو اس کے برے نتیجے سے بچنے کے لیے کیا ہے اللہ تعالی سے توبہ کر لے میں او نقصہ ہو جو کوئی برا کام کرتا ہے سو ایسے کام جس سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے یعنی جس سے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا جیسے جھوٹی گواہی دے دینا کسی کو مار پیٹ دینا دوسروں کو نقصان اپنا نقصان اپنے آپ پر ظلم وہ کیا ہوتا ہے مثلا نماز چھوڑ دی شراب پینا جھوٹ بولنا تو جو بھی کوئی ایسا کام کر لے گا اللہ تعالی سے بخشش طلب طرف کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا اور میں یک فَإِنَّمَا عتمن عَلَى نَفْسِهِ ہی اور جو کوئی گنا کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر ہی اپنے آپ کے خلاف ہی گنا کماتا ہے وکان اللہ علیمن حکیمہ اور یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے کسب عام طور پر اس نفے کو کہتے ہیں جو حاصل کیا جاتا ہے جو بندہ خود کماتا ہے تو گنا والا کام یہ بھی اس کا اپنا کسب نہیں ہوتا ہے وہ خود کماتا ہے اس لیے اس پر بھی یہ لفظ بولا گیا مطلب یہ کہ جو بھی گنا کرے گا وہی وہ اس کی سزا بھگتے گا کوئی دوسرا اس کی سزا میں پکڑا نہیں جائے گا جیسے اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا تجیور واضح پرئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور صرف منتھ میئر نبی ہی بری آ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی دوسرے بے گنا پر لگا دے بری جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس پر توہمت لگا دیتا ہے تو فاقا دیکھا مالا بہدان اموا تو اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے بہت بڑا بہدان اور سری گنا اس نے بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے ختی اس گنا کو کہتے ہیں جو غیر ارادی طور پر ہو اور اسم اس گنا کو کہتے ہیں جو ارادہ تن کیا جائے غیر ارادی طور پر سرد ہونے والا گنا ختی اور ارادہ تن سرد ہونے والا گناہ اسم مطلب یہ ہے کہ خود بندہ گنا کا ارتقاد کرے اس سے غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کر خود غلطی کرے اور پھر غلطی کر کے گناہ کر کے الزام اس کا لگا دے پاک صاف بندے پر تو یہ بہتان ہے بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو الزام لگانے کو بہتان کہا جاتا ہے اور بہتان کی سزا اللہ سبحان تعالی نے مقرر کی ہے کہ بلا وجہ کسی پر الزام تھر دے شان سانند آپ